بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى بن مرجم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديك من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سفر مبين صدق الله للهج العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَبْنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلى الله عليه وآلَى النَّبِي لُمِّهِ وَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سجري يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسنبين وعلى آلك وصحبك أجمعين قرآن کریم کی یاد مقدسہ جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے یہ اٹھائیسویں پارے سورہ صف کی آیت فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو قلع عیصبن مریم جب عیسیٰ مریم کے بیٹے نے کہا یا بنی اسرائیل کہ اے اسرائیلیو انی رسول اللہ رئی میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں مصعد قلعہ بین طور کہ میں طورات کی تصدیق کرنے والا ہوں و مبشرم بے رسول اور میں خوشخبری دیتا ہوں تمہیں ایک رسول کی یاتی بمبادی کہ جو میرے بات تشریف لائے گا اس محو احمد اس کا نام احمد ہوگا پلما چاہ بالوجناات پھر جو وہ رسول روشن معجزاد لے کر آئے قالو خاضہ سسر المبین تو کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو کا ہے عیسائق میں حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبی شنا و علیہ السلاۃ والسلام اپنی قوم کے سامنے اپنی امت کے لوگوں کو جمع کر کر ان کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور وہ تقریر کر رہے ہیں کہ جس کو پرانے قریب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا کہ وہ اس قال ویسی بن عمر جمع اسرائی کہ وہ وقت یاد کرنے کا ہے اور تم اس وقت کو یاد کرو کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے مجمع میں یہ بات اور یہ تقریر کر رہے تھے اور انہیں یہ بدلا رہے تھے کہ انی رسول اللہ علیہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میری رسالت کے دو مشن ہیں اور میری نبوت کے دو مقصد ہیں ان میں سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ میں تمہیں یہ بتلاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھ سے پہلے نبی پر کتاب اتاری انہیں کتاب مرحمت فرمائی جسے تورات کہتے ہیں اور تم اس پر ایمان بھی لا چکے ہو تو میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا اور میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نادل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے یہ موسا علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی ہے اس کے من جانب اللہ ہونے میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں یہ میرا پہلا مشن اور دوسرا مشن میرا یہ ہے کہ میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری اور بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ میرے بعد وہ رسول آئے گا کہ جس کا نام اور جس کا اتنے کے نامی احمد ہوگا تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا اور یہ پتہ چلا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آبری سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ اہتمام فرمایا کہ اپنے رسولوں کی زبانی اپنے رسولوں سے ان کی امتوں کو یہ بات اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ست کے بارے میں پہلے سے آگاہ کرا دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر مبوس ہوئے ہیں ان سب نے اپنی اپنی قوموں اور اپنی اپنی امتوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے سے آگاہ کیا اور یہ بتلایا کہ وہ نبی تشریف لائے گا کہ جو خاتم النبیین ہوگا اور وہ ہمارے پاس آئے گا اگر تم اس کا زمانہ پاؤ تو پھر تم جو ہے ان پر ایمان لانا اب یہاں یہ بات غور کرنے کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کرم کی بے کے بارے میں یہ یہ فرمایا کہ مبشرم پہ رسول کہ میں ایک رسول کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں میں ایک رسول کے آنے کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس انداز سے گفتگو نہیں فرمائی کہ مح برسول کہ میں تمہیں ایک رسول کی خبر دینے کے لیے آیا ہوں یا مولنم برسول نہیں فرمایا کہ میں ایک رسول کے آنے کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں بلکہ فرمایا فرمایا کہ مبشرم برسول کہ میں بشارت دینے کے لیے اور خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں ایک رسول کی آپ اور فرمائیے کہ اس جملے میں کتنا جو ہے یعنی مفہوم ہے اور کتنا جو اس جملے کے اندر ایک اہمیت کا پہلو نظر آتا ہے کہ اگر یہ فرماتے کہ مبرم بے رسول کہ میں ایک رسول کے آنے کی خبر دینے کے لیے آیا ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ خبر تو کئی طرح کی ہوتی ہے خبر تو خوشی کی بھی ہوتی ہے خبر غم بتانے کی بھی ہوتی ہے اور مولانا نے بھی نہیں فرمایا کہ میں اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں اعلان کی بھی کئی حیثیتیں ہوتی ہیں ایک اعلان جو ہے خوشی کا ہوتا ہے ایک اعلان غمی کا ہوتا ہے ایک اعلان وہ بھی ہوتا ہے کہ جس میں نہ غم ہوتا ہے نہ خوشی ہوتی ہے تو پتہ یہ چلا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری بڑی خوشی اور شادمانی کا جو ہے وہ موقع فراہم کرتی ہے حضور کی بے بڑی مسرت اور شادمانی کی بات ہے اسی لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مبشرم بے رسول کہ میں ایک رسول کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ خوشخبری کس چیز کی ہوتی ہے بشارت کس کی ہوتی ہے کہ جس میں خوشی ہوتی ہے جس میں شادمانی ہوتی ہے حضرت علامہ بیتابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر تفصیر بیتابی میں یہ لکھتے ہیں کہ البشارت خبر فرماتے ہیں کہ بشارت وہ خبر ہوتی ہے کہ جس سے مسرت اور شادمانی حاصل ہو اس لیے اور اس خوشی کو بشارت اس لیے کہا جاتا ہے لما انسر کہ اس سے خوشی کا اور شادمانی کا اظہار ہوتا ہے اور اس کے آثار اور اس کی علامت انسان کے ظاہر پر نمودار ہو جاتی ہے آپ دیکھ لیں کہ یہ فطرت انسانی ہے کہ جب اس کو کسی بات کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو جناب چہرے پر امبسات اور شادمانی کے آثار نظر آ جاتے ہیں چہرہ تم تما اٹھتا ہے کھل پھل جاتا ہے تو یہ اس لیے کہ اس نے خوشی سنی اس نے جو ہے وہ شادمانی کی بات سنی تو اس لیے اس کے چہرے پر یہ خوشی اور مسرت کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں تو ایسی خوشخبری کو اور ایسی جو ہے بات کو جس سے کہ مسرت حاصل ہوتی ہے اس کو بشارت کہا جاتا ہے اور اسی سے جو ہے یہ بنا ہے مبشر کہ بشارت دینے والا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ تشریف کو میں جو میرے بعد تشریف لائے گا اور اس کا نام جو ہے احمد ہوگا تو آپ اندازہ کیجئے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آبری کتنی شادمانی اور کتنی جو ہے بشاست اور کتنے امتساد کا باعث ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شاد فرمایا کہ قل بے فضل اللہ وب رحمت ہی کا فل کہ آپ فرما دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت اس کی رحمت کے حاصل ہونے پر فل لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشی کا اظہار کریں مسدت اور شادمانی کا اظہار کریں خیر الما اجماؤن یہ اللہ کی طرف سے رحمت اور اس کے فضل کے حصول پر خوشی اور مسرت کا شادمانی کا اظہار کرنا یہ بہتر ہے ان کے لیے اس تن دھن سے اور اس مال و دولت سے کہ جس کو وہ جمع کرتے ہیں تو اب آپ اندازہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ اشاد فرمایا کہ فنجف رہو یہ حکم دیا اور یہ آرڈر کیا اپنے بندوں کو کہ خوشی اور مسرت کا اظہار کریں کس چیز پر اللہ کے فضل کے حاصل ہو جانے پر اور اللہ کی طرف سے رحمت حاصل ہو جانے پر تو کیا سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اور حضور کے عطا کیے جانے سے اور حضور سے بھی پڑھ کر کوئی فضل ہو سکتا ہے کیا اللہ کی حضور کی جو جن کو اللہ تعالی نے رحمت بنا کر بھیجا ہے حضور کی رحمت سے پڑھ کر کوئی رحمت ہو سکتی ہے کہ تو جو تمام جہانوں کے لئے یہ رحمت بن کر آئے ہیں تو اس اتنی عظیم اور اتنی بڑی رحمت کے حصول پر اور اللہ کے اتنے عظیم فضل کے حصول پر اور کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ جہاں انسان جو ہے وہ مسرت اور شادمانی اور خوشی کا اظہار کرے اور پھر خوشی کے جو جو طریقے ہوتے ہیں کہ خوشی کا اظہار کتنے طریقوں سے کیا جاتا ہے ایک دو طریقہ نہیں ہے بلکہ بہت سے طریقے ہیں اور جتنے بھی جائز ہیں ان سب جائز سے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آبری کے موقع پر خوشی اور مسجد اور شادمانی کا اظہار کرنا جو ہے یہ عین اللہ کے حکم کے مطابق ہے اور عین جو ہے شریعت کے مطابق ہے خوشی جب حاصل ہوتی ہے اور مست جب ہوتی ہے تو جناب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جناب اجلے اور نئے کپڑے پہن لیتے ہیں اپنے مکان کو سجاتے ہیں گلی کوچوں کو جناب سجاتے ہیں مکان میں دکان میں چراغا کرتے ہیں ساد و سامان بڑے جو ہے سلیٹے سے رکھتے ہیں صفائی اتھرائی ہی کا اہتمام کرتے ہیں جھنڈے لگاتے ہیں جھنڈیاں لگاتے ہیں کم کمے لگاتے ہیں اچھے اچھے کھانے پکاتے ہیں دوست و احباب کو مدو کرتے ہیں خود کھاتے ہیں کھلاتے ہیں،, ہیں غرض یہ کہ ایک دو طریقے نہیں ہیں شادمانی اور مسدت کے اظہار کے بہت سے طریقے ہیں تو جن کو خوشی ہوتی ہے جن کو مسدت ہوتی ہے تو وہ جناب کس طرح سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس طرح سے وہ اپنے معمولات کو انجام دیتے ہیں کہ جس سے پتہ یہ چلے کہ ان کو مسرت اور شادمانی ہوئی ہے ان کو خوشی حاصل ہوئی ہے لیکن جن کو خوشی نہیں ہوتی تو آپ جانتے ہیں کہ وہ میلے کچلے کپڑے پہنے رہتے ہیں چہرے جو ہے ان کے جو ہے وہ مڑے ہوئے ہوتے ہیں نتنے جو ہے جناب پھولے ہوئے ہوتے ہیں اور پرہم اور جناب چلتے اور کھنتے رہتے ہیں برہمی ہی کا اظہار کرتے رہتے ہیں تو اور جناب اندھی... اندھیری اور تاریخی ان کے گھروں میں اور ان کے مقامات پر جو ہے وہ نظر آتی ہے اندھیرا کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے اس طرح سے وہ اپنی غمی کا اور اپنی ناراضگی کا اور اپنی خفگی اور اپنی برہمی کا اظہار کرتے ہیں لیکن جنہیں خوشی ہوتی ہے تو ان کے گھر بھی آراستہ ہوتے ہیں ان کے جسم پر جو ہے جناب سجاوٹ کے اور جناب خوشی کے لیے نئے نئے کپڑے یا اجلے کپڑے پہن کر اور لباس تبدیل کر کر اس طرح سے جناب وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو بہرحال تو اب یہ قرآن کا حکم ہے یہ اللہ کا فرمان ہے کہ فل ظفر کہ تمہیں جب اللہ کا فضل حاصل ہو اللہ کی طرف سے نعمت حاصل ہو رحمت حاصل ہو انعام و اکرام حاصل ہو تو جناب خوشی و مسدت کا اظہار کرو تو پھر بولو کہ جو اس موقع پر ہیں اہل عقیدت اور جو ہے اہل سنت اور خوش عقیدہ لوگوں کی اس شادمانی کہ جس کا وہ طرح طرح سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جناب گھوم پھر کر جناب اس مست اور شاد کے موقع پر وہ طریقے جو اہل عقیدت اور اہل محبت اختیار کرتے ہیں ان کی ان, ان, ان, ان, ان سے لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اور جو ہے برگ ہیں اور طرح طرح سے جو ہے جناب انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ خپ اور برہمی کا اظہار کرتے تو آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا وہ قرآن پر عمل کر رہے ہیں وہ لاکھ کہیں کہ ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں لیکن ان کا جو عمل ہے وہ اس موقع پر یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ اپنے عمل سے جو یہ, آ, یہ ظاہر کر رہے ہیں اور زبان سے یہ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم تو قرآن پر عمل کر رہے ہیں لیکن ان کا یہ عمل بدلا رہا ہے کہ وہ قرآن پر عمل کرنے کی تقسیب کر رہے ہیں وہ جھٹلا رہے ہیں اس لیے کہ اگر انہیں خوشی ہوتی جو قرآن کا حکم ہے سرکار تو عالم کی بیست سے پڑھ کر اور کون سی جو ہے وہ خوشی کا موقع ہو سکتا ہے میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ ان کے یہاں جب دنیاوی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کا اظہار کیا جاتا ہے شام یانے لگتے ہیں لوگوں کی دعوتیں کی جاتی ہیں اور جناب کانے بجانے جو خلاف شرع ہیں ان سب کا انتخاب کیا جاتا ہے اور یہ سب کچھ کہتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ ربیع الابل جب سے شروع ہوا ہے اہر عقیدت کے یہاں تو جناب شادمانی اور خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے اور مختلف انداز سے ان کے یہاں اظہار ہو رہا ہے محفل نعت کا انعقاد ہو رہا ہے محفل قرآن خانے کا انعقاد ہو رہا ہے اور محفل میلاد کا انعقاد ہو رہا ہے نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اور جناب گلیاں سجائی جا رہی ہیں کمکمیں اور جناب روشنی کا انتظام ہو رہا ہے اپنی گلیوں کو سجا رہے ہیں اپنے گھروں پر جھنڈا نصب کر رہے ہیں لیکن جو بدبخت اس دن کو جو ہے جناب کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل جو ہے یعنی شرک ہے اور بدت ہے اس طرح سے لوگوں پر اس شرک اور بدت کے فتوے لگا کر ان کو ورزلا رہے ہیں تو کیا یہ ان کا عمل خود فیصلہ کریں کیا, کہ کیا قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے کہ فل کیا آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اللہ کے فضل کے حصول پر وہ شادمانی اور خوشی کا اظہار کریں تو کیا ان کے اس طرز عمل سے خوشی کا اظہار ہوتا ہے ہرگز نہیں نہ کہ وہ خود نہیں کرتے بلکہ جو کر رہے ہیں جناب مبتلا ہو رہے ہیں تو اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں یہ سب کچھ کر, کر اپنے اس جو ہے خلاف شرع طرز عمل کو اختیار کر کر وہ خسران اور محرومی کے ایسے گہرے گڑھے میں جو ہے چلے جا رہے ہیں کہ ان کو وہاں پر سورج کی روشنی اور سورج کی دھوپ بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کہ قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بے پر حضور کی تشریف آبری پر جو خوشی اور مست کا اظہار کر رہے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے نبادے جا رہے ہیں تو اسی لیے جو ہے یہ ماہر ابل کسی کو کچھ دینے آتا ہے اور کوئی جو ہے وہ اس مہینے میں بد نصیب ہو کر جو ہے محروم ہو جاتے ہیں اور شخابت کا شکار ہو جاتے ہیں خوش بختی اور خوش نصیبی انہیں کے حصے میں آتی ہے کہ جو اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتے ہیں اور اللہ تبارک بطالیہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مسرت اور شادبانی کا اظہار کرتے ہیں آپ غور کیجئے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک بتعانہ نے جس رات پرانے کریم لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا تھا جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم کو اتارنے کا حکم دیا اس رات کی قصیدہ خانی اس رات کی عظمت اور اس رات کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کس انداز سے بیان فرمایا اس کی تعریف میں اور اس کی فضیلت میں اور اس رات کی اہمیت کے بیان میں پوری ایک صورت نازل فرمائی جسے سورت القدر کہا جاتا ہے وَإنَّا انزلناه القدر کہ بے شک ہم نے اتارا اور تمہیں خبر ہے کہ وہ قدر والی اور وہ فضیلت والی رات کون سی ہے لیلت القدر خیر من الف وہ قدر والی اور عزت والی رات وہ ہے کہ جو ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے ایک ہزار مہینوں سے اچھی ہے اس میں عبادت کرنا ایک ایک ہزار مہینوں سے بہت اچھا ہے تو اب اندازہ کیجئے کہ جس رات لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم اتارا گیا تو جناب اس رات کی قدر و منظرت اتنی بڑھ گئی کہ اس میں ایک رات کی وہ عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دی گئی تو پھر جس ذات گرامی پر یہ پورا قرآن کریم اترا ہے وہ دنیا میں جس جس رات تشریف لائے ہیں اور جس وقت تشریف لائے ہیں وہ تاریخ اور وہ دن اور وہ رات اور وہ سات کتنی فضیلت کی حامل ہوگی اس کا تو ہم میں اور آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جس جس وقت اور جس لمحے اور جس سات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان کو اپنے قدوم لزوم سے سر فرمایا اور کائنات کو رونق بخشی اور اس کو اپنی جلوہ گری سے فرمایا. یقیناً وہ, وہ سات امت مسلمہ کے لیے بہت عظیم ساتھ ہے اور بہت جو ہے وہ عظیم وقت ہے اسی لیے ہم جو ہیں الحمدللہ للہ کریم پر عمل کرتے ہوئے اس اس وقت کو اور اس تاریخ کو ہم خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں اور ہر جائز طریقے سے اپنی الفت اور کریم کے اس عمل جو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم الحمدللہ للہ قرآن پر عمل کر رہے ہیں اور یہ کوئی کوئی نئی بات نہیں ہے یہ سلق اس کا طریقہ ہے یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے اور میں ماضی میں بہت ماضی میں جانا نہیں چاہتا میں بہت ہی قریب ماضی کی بات کرتا ہوں اور ایسی شخصیت کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ جن کو علماء دیوبند بھی مانتے ہیں جن کو علماء اہل سنت بھی مانتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث سے تہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب عبدال پڑھ کر آپ مطالعہ کر لیجئے کہ اس میں وہ کیا لکھ رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم کہ یہ معمول تھا کہ ربیع الابل شریف میں بارہویں تاریخ کو اپنے یہاں محفل میارات منعقد کرتے تھے اور اس میں اور تقریر کا جلسہ ہوتا تھا پہلے قرآن خانی ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد والد ماجد اس جلسے میں اس محفل میں خطاب کیا کرتے تھے اور پھر جو ہے جناب کھانا وغیرہ تیار کر کر لنگر کا اہتمام ہوتا تھا حاضرین محفل کو اور شرکائے مجلس کو کھانا کھلایا جاتا تھا لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اس کی استداعت نہ رہی تو والد صاحب نے ایک سال یہی کی کیا کہ چنے جو بنے ہوتے ہیں بنے ہوئے چنے جو ہیں اس محفل میں وہ محفل رونق افروز ہیں اور سرکار کے سامنے وہ بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو دیکھ کر سرکار فرما رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں اب اندازہ کیجئے کہ سرکار کی شفقت کا اور ان کی کرم نوازی کا کہ اپنے مسکین و آجز کے اس ہدیے کو اور اس توحبے ہی کو سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول فرما لیا تو اب اندازہ کریں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدود دہلوی کا یہ بیان ہے تو جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو جناب شاہ ولی اللہ کو مانتے ہیں ہم تو ان کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں تو میں ان کو دعوتِ فکر دوں گا کہ تم شاہ ولی اللہ کی بات کو مان لو اور اگر یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ جی کہنا چھوڑ دو اور اپنی اپنی سندوں سے حضرت شاہ ولی اللہ محدید دہلوی کا نام خارج کر دو کیوں ان کا نام اپنے سندوں میں لکھا ہوا ہے ان کا نام لکھ کر جو جی ہے تم سرٹیفکیٹ پیش کرتے ہو صنعت پیش کرتے ہو کہ جناب ہم عالم ہیں ہم علامہ ہیں ہم مفسر ہیں ہم محدث ہیں لیکن ان کے عمل کی اور ان کے عقیدے کی اور ان کے طرز عمل کی تم نفی کرتے ہو انکار کرتے ہو تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ تم شاہ ولی اللہ کو جو ہے جناب اس طرح سے اور اپنی سندوں میں اس طرح تو ان کو پیش کرو اور جو ہے ان کی صنعت ان کا نام لکھ کر جو ہے اپنے آپ کو علامہ ظاہر کرو تو بہرحال ہم تو الحمدللہ للہ قرآن کریم اور ان بزرگان دین کے عمل پر اور اقوال پر ان کے احکام پر عمل کرتے ہیں تو آپ غور کیجئے کہ اہمیت کی حامل ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف کہ اس میں مسلمان اپنے طرز عمل سے اپنے قول و فیل سے اپنے تصور اپنے نظریے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے کے اس موقع پر مست و شادمانی کا اظہار کر کر اور ان کی یاد میں اور ان کی تشریف عوری کی خوشی میں جلسا منعقد کر کر محفل میلاد منعقد کر کر اور ناچھانی کا اہتمام کر کر اس طرح سے جو ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کر رہا ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے اسی کا یہ فرمان ہے الحمدللہ للہ الحمدللہ الحمد سنت اہل جو ہے وہ قرآن کریم پر اس حکم پر عمل کرتے ہوئے عرصے دراز سے اور قریب زمانے سے عمل کرتے ہوئے جو ہے اس کا مظاہرہ کر رہی ہے اللہ تبارک بتارا ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور میں یہ کہوں گا کہ آپ اس بات کی پرواہ نہیں کیجیے کہ کون جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے لیکن آپ سب جانتے ہیں اور آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی جو ہے شریک غبت نہیں ہے جن کو دکھ ہے وہی جو ہے جلتے اور گنتے رہتے ہیں خاک ہو جائیں ادو چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے اور مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے آپ کوئی پرواہ نہیں کیجیے آپ خوب اچھے طریقے سے بھرپور انداز سے اپنے گھروں میں اپنے اپنی گلیوں میں اپنے بازاروں میں جہاں موقع میسر آئے سرکار دوارا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ولادت کیجیے حضور کے ذکر کی محفل منعقد کیجیے حضور کی تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کرائیے حضور کے احکامات بیان کیجیے حضور کی تعریف کیجیے اور یہ جتنا جو کچھ کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جناب حضور ضرورت ہے یا حضور اس کے محتاج ہیں نہیں بلکہ ہمیں ضرورت ہے ہم حضور کے محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق کی نایت فرمائے اور عمل کی توفیق نہایت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب رب <تصفيق> والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمسرين وعلى آله وصحبه الأثمين الله بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم أصول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عن حديث عليكم بين مؤمنين الرحيم صدق الله العزيز العظيم إن الله وملائكته يصلون عليه النبي يا نوف الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على نبي جنم جوانه وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاد وصلّ علیہ یا شفیع الم النوین الصلاد وسلم علیہ طیا خوط والم السلیم ولی علی و صحبہ اجمعین قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ اس وقت میں تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شادم رسول من کہ بے شک تمہارے پاس آیا ایک رسول تمہیں میں سے عزیزل علمان تم بہت دشوار ہے اور بہت ناگوار ہے تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر حریص علیکم وہ رسول تمہارے خیر خاتین بالمن رع الرحیم اور اہل ایمان پر نہایت کرم اور شرقت اور مہربان مہربانی فرمانے والے ہوں یہ رسول گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ مبارک اور اس مقدس مہینے میں تشریف لائے اور سب جانتے ہیں کہ سال کے کچھ مہینے بڑے متبرک اور بہت ہی مقدس تھے سارے مہینے سال کے ایک جیسے نہیں ان میں سے بعض مہینے ایسے ہیں کہ جو بہت ہی لاط احترام زمانے اسلام سے بھی پہلے سال کے کچھ مہینے ایسے تھے کہ جنہیں حرمت والا کہا جاتا تھا بڑی عزت اور بہت ہی بزرگی والا کہا جاتا تھا اور پرانے کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان د تشہور ان دع اتنا اشرا شہرا یہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اور اس کے نزدیک بارہ مہینے ہیں اور جتنا مہینوں کی گنتی جو ہے وہ بارہ قرآن میں تذکرہ ہوا اور اس مہینے میں قرآن کریم کا رصول ہوا تو دو اعتبار سے رمضان مبارک کو فضیلت حاصل ہوئی تو بس آپ یہاں سے سمجھ لیں کہ جب رمضان کو فضیلت اس لیے حاصل ہوئی کہ قرآن میں اس کا نام ہے اور اس مہینے میں قرآن کریم حاصل ہوا تو پھر آپ غور فرمائیں کہ وہ مہینہ کہ جس میں خود صاحب قرآن کشیف لایا ہو تو اس کی کتنی عظمت اور کتنی مرمت ہوگی وہ کیسا فضیلت والا ہوگا اور کیسا جو ہے مکرم اور محترم ہوگا کہ جس مہینے میں خود صاحب قرآن کشیف لائے تو اور یہی نہیں بلکہ آپ یہ غور فرمائیں کہ قرآن کریم کا رضول اور یہ جتنی بھی جتنی بھی اسلامی جو ہے وہ تاریخیں ہیں اور جتنی بھی اسلامی تہوار ہیں عید ہے بقرعید ہے اور اسی طرح سے یہ سارے احکامات یہ ساری عبادتیں ہیں اور یہ بلکہ میں تو یہ کہوں گا روایت کے حوالے سے کہ اگر وہ خود صاحب قرآن تشریف نہ لاتے نہ کسی کو یہ عیدیں ملتی نہ قرآن ملتا نہ ایمان ملتا نہ نماز ملتی نہ روزے ملتے یہ سب کچھ سدتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف آبدی کا اللہ کلمہ خلط الفلاق کہ اگر اے محبوب تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ زمین و آسمان یہ اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ میں پیدا نہ کرتا میں اس کو جو ہے ظاہر نہ کرتا تو سب کچھ جو ہے یہ سبور ہے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف عوری کے صدے میں یہ سب کچھ ہوا ہے اور سب کی تخلیق ہوئی ہے تو پھر یہ مہینہ کہ جس میں سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے کہ جن کے صدر میں ہمیں سب کچھ عطا ہوا ایمان بھی عطا ہوا قرآن بھی عطا ہوا عیدین بھی عطا ہوئیں اور یہ نماز اور یہ روزے اور وہ تعلیم وہ تعلیم اور وہ عبادتیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں دن دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی اور کامرانی اور نجات ملی ہے تو پھر ہم جو ہے کیوں نہیں اس مہینے کو تمام مہینوں سے افضل جانیں یعنی اس اعتبار سے کہ امت کے حق میں ہمیں جو ہے یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف عالمی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قدر انعام اور اس قدر احسان عطا ہوا ہے اور ایسی عظیم نعمت حاصل ہوئی ہے تو پھر ہم کیوں نہیں شکر اللہ تبارک مطالعہ کا ظاہر کریں ہم اس کا کیوں نہیں شکریہ ادا کریں اور کیوں نہیں ہم اس مہینے میں سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریح آبری کے موقع پر خوشی اور مسرت اور سات بانی کا اظہار کریں اور حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے کہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسی اللہ تبارک وطالعہ کی عظیم نعمت ہیں اور آپ کیسے رسول ہیں کہ قرآن کریم خود یہ بتلا رہا ہے کہ تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے ہیں کہ عزیزم کہ جن, جن پر تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا بڑا ہی شاخ گزرتا ہے اور ان کو بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ تم تکلیف میں مبتلا ہو تو ایسے غم خاک اور ایسے غم وساخ اور ایسے کریم اور ایسے رحیم رسول ہمیں ملے تو آپ غور فرمائیں کہ کیسے, کتنے لوگ ایسے ہیں اور دنیا میں کیسے لوگ ہیں اور خود ہم اپنے آپ ہی کا احتساب کریں اور اپنے اوپر غور کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ دنیا میں لوگ جو ہیں کچھ تو وہ ہیں کہ جو اپنی فکر کر رہے ہوتے ہیں مال و منال کے حضور کی فکر کر رہے ہوتے ہیں اپنی بھلائی اور اپنی اچھائی کے لیے کوشا رہتے ہیں اور کسی کو جو ہے بل کی فکر ہے کسی کو جو ہے اپنے خاندان کی فکر ہے کسی کو اپنے قبیلے کی فکر ہے کسی کو اپنی اولاد کی فکر ہے کسی کو اپنے مال کی فکر ہے لیکن جو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم جن کی امت میں ہم ہوئے وہ وہ ہیں جن کو اپنی امت اپنی امت کی فکر ہے اپنے غلاموں کی فکر ہے اور اسی فکر میں وہ ہاں جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو دیکھیں کہ آپ اس وقت بھی اپنی امت کو فراموش نہیں کیا اس وقت بھی ہمیں نہیں بھولے اور کوئی ایسا لمحہ اور دنیا میں کوئی ایسی ساعت نہیں اور کوئی ایسا وقت نہیں کہ جہاں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم غلاموں کو یاد نہ کیا ہو شبِ معراج کے موقع پر دیکھیں تو وہاں بھی ہماری فکر ہے اور جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی ہماری فکر دامنگیر ہے اور کل پھر قیامت میں بھی ہماری ہی فکر ہوگی تو ایسے محترم اور ایسے رت رعوف اور ایسے غم کسار اور ایسے غم کار رسول ہمیں ملے تو پھر کیوں نہیں ہم ان کی یاد منائیں اور کیوں نہیں ہم ان کے ان کی یاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں اور فرحت اور شادمانی کا اظہار کریں تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس مہینے میں اس طرح سے اس مہینے میں جو ہے محفلیں سجائی ہیں اور محفلیں برپا کر رہے ہیں محفلیں منعقد کر رہے ہیں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ست کے موقع پر شادمانی اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور مختلف انداز سے اور مختلف طریقوں سے وہ اس فرحت و مسرت کا اظہار کر رہے ہیں اور یقیناً وہ لائد مبارک مبارکباد ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے موقع پر اپنے گھروں کو سجایا اپنے گھروں پر جھنڈے لہرائے اپنے یہاں محفلیں منعقد کی اور مختلف انداز سے اس کا اظہار کیا اور جہاں تک جو ہے جناب یہ سبز یہ پرچم والے اور یہ سب جو ہے جھنڈے جن پر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی مبارک مبارکبادیاں لکھی ہوئیں سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پر شریف کے کلمات لکھے ہوئے کلم طیبہ لکھا ہوا غرضی کے مختلف طریقوں سے یہ جھنڈے بھی جو ہے آراستہ ہوئے اور اپنے اپنے یہاں نصب کیے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ کوئی جو ہے ایسا کام نہیں ہے کہ جو اس صدی میں ہو رہا ہے بلکہ میں تو آپ کو بتلاؤں حضرت سیدہ آمنا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان ہے کہ جس جس رات اور جس جس مبارک ساعت میں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہونے والی تھی ان کا یہ بیان دیکھا کعبہ پر ایک جھنڈا نصب ہے اور دوسرا جھنڈا جو ہے پید المقدس پر نصب ہے اور تیسرا جھنڈا میرے مکان پر نصب ہے یہ میں نے خود دیکھا ہے مدارج النبوت دیکھیے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اسی طریقے سے دیگر جو ہے سیرت کی کتابیں آپ دیکھیے تاریخ کی کتابیں آپ دیکھیے تو ان میں یہ ساری روایتیں مل جائیں گی اور یہی نہیں بلکہ ایسے ایسی قدرت کی طرف سے ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ جس سے مشرق و مغرب جو ہے جگمگا یہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی ولادت کے موقع پر ان تمام باتوں کا ظہور ہونا کیا تھا یہ قدرت کی طرف سے جو ہے گویا کہ یہ فرحتوں اور انبساط کا اور یہ شادمانی کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ اہل آسمان اور نہ صرف یہ کہ جو ہے اللہ تبارک مطالعہ کے فرشتے بلکہ دوسری مخلوق بھی جو ہے اس وقت خوشی اور مسرت کا اظہار میں مصروف تھی لیکن ہاں ایک ذات ایسی تھی کہ جو اس وقت بھی جو ہے جناب انتہائی غم کا اور انتہائی دکھ کا اظہار کر رہی تھی اور وہ تھا شیطان لائن مرطوب کہ جس کو بارگاہ فدا سے جو ہے چھپکارا گیا اور قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لانت کا توب دار دیا گیا یہ ایک ایسی ہستی تھی کہ جو اس وقت جو ہے جناب پہاڑوں سے سر ٹکرا رہی تھی اور زمیں کا اظہار کر رہی تھی کہ آج وہ دنیا میں تشریف لے آیا کہ جس کی وجہ سے میرے کام میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی اسی لیے جو ہے وہ زمیں کا اظہار کر رہا تھا دکھ اور رنج اور ملال کا اظہار کر رہا تھا لیکن اللہ کے مقرب فرشتے اور دوسری مخلوق وہ سب جو ہے فرحت و شادمانی کا اظہار کر رہی تھی یہاں تک کہ چرند و پرند اور حیوانات جانور بھی جو اس موقع پر کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اپنے حال کے مطابق جو ہے اس وقت خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہے تھے اسی لیے کسی نے خوب ہی کہا ہے کہ نصاب تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاقل سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ سب اہل ایمان کسی نہ کسی حوالے سے خوشی اور مسدت کا اظہار کر رہے ہیں تو اب ابھی جہاں پر جو ہے جناب وہ بد نصیب لوگ وہ محروم لوگ یہاں پر جو ہے جناب یہاں پر بھی جو ہے یعنی اپنی جو ہے مکاری اور فری کا جو ہے اظہار کر دیتے ہیں اور سادہ لوگ مسلمانوں کو جناب پہکانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ جھنڈے یہ سب بدعت ہے یہ سب بدعت ہے ذرا ان سے پوچھو کہ یعنی ربیع ربیع شریف کے جھنڈوں پر تو اعتراض ہے ذرا ان سے پوچھو کہ اور ان کے گھروں پر اب بھی جا کر دیکھ لو کہ سرکار دو علم و تشریف باوری کے موقع پر ہیں وہ سب جھنڈا کہ جس کو منسوب حضور کی طرف کیا گیا میلاد کی طرف منسوخ کیا گیا وہ ان بد وقتوں اور بد نصیبوں کے گھروں پر آپ کو لہراتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے لیکن پاکستان کا جھنڈا وہ ضرور لہرا رہا ہوگا چودہ اگست کے موقع پر ان کے گھروں پر یہ جھنڈے اور یہ جھنڈیاں ضرور نظر آئیں گی ان جھنڈوں پر اعتراض نہیں ہوتا ذرا ان جھنڈوں پر اعتراض کریں ان پر بھی بدت کا فتوا لگائیں نا اپنی تحریکوں اور اپنی جماعتوں کے جھنڈے نصب کرتے ہوئے لہراتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی ہے اور ان کو بدعت کا مسئلہ نظر نہیں آتا ہے ربیع الاقول شریف کے جھنڈوں پر ان کو جو ہے بدعت نظر آتی ہے یہ ہے ان کا ایمان اور یہ ہے ان کا جو ہے وہ تصور اور یہ نظریہ اور عقیدہ کہ دیکھیں کہ ربیع الاقول شریف پر تو جناب یہ یہ اعتراضات وہ اعتراضات کہ کیا حضور کے زمانے میں بھی جو ہے صحابہ نے ایسے جھنڈے لگائے تھے تو ان, ان بد نصیبوں سے اور ان محروموں سے پوچھو کہ یہ تم آج اپنی اپنے دفتروں پر اور اپنے آفسوں میں جو جھنڈے لگائے ہوئے ہو اور جو اپنی تحریکوں کے اپنی تنظیموں کے جھنڈے لگائے ہوئے ہو تو کیا یہ اس طرح کے جھنڈے عہد صحابہ میں نہد نبوی میں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی تنظیم کا کوئی جھنڈا لگایا تھا حضور حکر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ نے بھی اپنی کسی تحریک کا اپنی کسی جماعت کا جھنڈا لگایا تھا وہ بھی اپنی تحریک اور اپنی تنظیموں کے جھنڈے لے کر نکلے تھے تو ان سے پوچھ لیں تو اگر وہ بدعت نہیں ہے تو یہ بدت کیسے اصل تو موجود ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آبری اور ان کی خوشی ہے ان کی یہاں پر جو ہے اجہان کو اپنے قدو میں محنت حضوم سے سر فراہم فرمانے کی خوشی میں اگر اہل ایمان اس طرح سے بھی اگر اظہار کرتے ہیں تو اس میں بدت کی کون سی بات ہے اور کون سا ہی ایسا شریعت کے خلاف مسئلہ ہے کہ جس سے جو جناب سادہ لو مسلمانوں کو جو پھریں یہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے میں آپ صحیح عرض کروں کہ یہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں اپنے ہی حصے میں اور اپنے ہی نام اعمال میں بدبختی اور شکاوت کو درج کرا رہے ہیں جیسے کہ شیطان نے درج کرائی کہ وہ پہاڑوں پر ٹکرے مار رہا تھا سر ٹکرا رہا تھا تو یہ اس طرح سے ٹکرا دے پھرتے ہیں یہ سرکار کے غلاموں سے کے شایدائیان، شایدائیان سے اس جو ہے چناب ایکتا کرتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے جناب گزراتے پھرتے ہیں, ہیں ہی بد نصیبی میں اضافہ کر رہے ہیں اپنی ہی محرومی میں اضافہ کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم پورے سال جناب جو ہے کلمے کی باتیں کرتے پھرتے ہیں گلی کوچوں میں لوگوں کو مسلمانوں کو کلمہ پڑھاتے پھرتے ہیں زرائم سے پوچھو کہ کیا جو ہے مسلمانوں کو کلمہ نہیں آتا ہے یہ کون سا کلما پڑھواتے پھرتے ہیں یہ کس کی کس کی بات کرتے پھرتے ہیں اور جناب جب یہ مہینہ آتا ہے تو ان کے چہروں پر ہیں ایک قسم کی سیاہی مسلط ہو جاتی ہے ان کے ان کی جبینوں پر اور ان کی پیشانیوں پر ایک خاص قسم کی شکن پڑی ہوتی ہے کہ جناب جہاں جناب جھنڈا نظر آیا جہاں جو ہے روشنی نظر آئی تو اس قدر جو ہے جلتے بھول جاتے ہیں کہ ان کا پس نہیں چلتا کہ اپنی اپنی ہی آگ میں بھسم ہو جائیں اور جل جائیں تو اور جناب یہ موقع کہ جس جبکہ اہل ایمان ہیں جلوس کی شکل میں جلسے کی شکل میں محفل نات کی شکل میں خوشیاں منا رہے ہیں اظہار تشکر کر رہے ہیں हैं? لوگ جو جناب جلسوں میں بارآفتگی کے ساتھ شریف کا نذرانہ پیش کر رہے ہوتے ہیں نات کا نذرانہ پیش کر رہے ہوتے ہیں اور جناب کوئی جو ہے ایسے آہ آہ خوشی کے موقع پر سرکار کی تشریح کارورے کے موقع پر جلوس میں جناب ہے کوئی جو ہے شیرینی تقسیم کر رہا ہے کوئی جو ہے مٹھائی تقسیم کر رہا ہے کوئی جو ہے ٹھنڈا پانی پلا جلوس کا استقبال کر رہا ہے لیکن کچھ ایسے بھی جو تھے کہ جو جناب اس متبرک اور اس محترم جلوس کو کہ جو سرکار کی طرف منسوخ تھا اس کو دیکھ دیکھ کر جناب اپنے گھروں کے دروازے بند کر رہے تھے کھڑکیاں بند کر رہے تھے اپنے گھروں میں جو لائٹ وہ چلاتے بھی تھے وہ بھی جو اس موقع پر پچھائی ہوئی تھی اور جناب دروازے بند کیے ہوئے تھے بالکل لائٹ جو ہے جناب وہ آم بند کی ہوئی تھی اندھیرے کیے ہوئے تھے بات کیا ہے کہ اگر یہ سمجھنا ہے تو یہیں پر دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے کہ آگ جن کے سہنوں میں جن کے گھروں میں اس اس خوشی کے موقع پر اندھیرا تھا کر انشاءاللہ جو ان کو آخرت میں بھی اندھیرے کا سامنا کرنا پڑے گا ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے ان کو سمجھ کی توفیق گناہ فرمائے یہ سمجھیں کہ یہ کیا ہے یہ کوئی جو ہے کسی جو ہے دنیا دار کا جشن نہیں ہے یہ کچھ ہے کسی دنیا دار کی کسی جو ہے دنیاوی بادشاہ کی جو ہے تاریخ ولادت کی خوشی نہیں ہے بلکہ یہ اس اس ذات گرامی کی اس ہستی کی تشریف آوری پر جو ہے جناب مسلمان جو ہے اپنے اپنے ایمان کا اپنے تصور اور اپنے صحیح عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب یہ ایمان یہ قرآن اور یہ اسلامی تہوار یہ عید اور یہ عیدین ہمیں انہی کے صدقے میں حاصل ہوئی ہے یہ نہیں تھے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا اس اور یہ نہ ہوتے تو ایمان بھی نہیں ملتا اس لیے جو ہے وہ اس طور پر بھی جو اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہے ایسے موقع پر بدنسیبوں اور محروموں کی طرف سے جناب جناب یہ یہ یہ آنا اور جناب یہ اور یہ کرنا اور سوالات کرنا یہی نہیں بلکہ اس کے خلاف ہیں لوگوں کو برغلانے کے لیے جناب کاغذ پہ کاغذ کتابوں پر کتابیں جو ہیں سیا کرنا اور اس قدر غلط بیانی کرنا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی مسلمان کا کام تو نہیں ہو سکتا ہے اور پھر یہ جو ہے کسی جو ہے کلمہ کو کا جو ہے یہ فیل نہیں ہو سکتا ہے کتابوں میں ان محدثین کی کہ جنہوں نے ربیع الاقوال شریف کے موقع پر ہیں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اس قدر جو ہے یعنی فرحت جس شخص نے جس خلیفہ نے جس بادشاہ نے اس موقع پر خاص طور پر تو اس کو احتشام کا انتظام و انحرام کیا اور کثیر تعداد میں جناب صرف و دنانیر صرف کیے تو جناب اس کے بارے میں ان محروموں نے ان بد نصیبوں نے یہ تک لکھا کہ جناب وہ خلیفہ جو تھا جس نے ربیع کے موقع پر بارہویں تاریخ پر اپنے یہاں جو ہے میلاد کا انتظام کیا وہ معذلہ مادلہ بہت ہی چھوٹا تھا بڑا عیار تھا بڑا عیاش تھا کس قدر جو ہے جھوٹے ہیں ان کو تو اپنے اپنے قبروں میں جانا بھی یاد نہیں ذرا قبر میں جانے ہی کو یاد کر لیں اپنی قبروں کو نہ بھولیں کہ کس قدر جو ہے جھوٹ کس قدر لفظ اور دروخت کو یہ کس قدر جز بیانی بڑے بڑے محدثین اس خلیفہ ہیں عراق کو اس خلیفہ اربل کو یہ کہتے ہوئے آئے کہ کانا شجاعن عادلن بلیزن بچی ہن یہ الفاظ محدثین کے جن محدثین کے یہ کتابیں پڑھاتے ہیں اور جن حدیث کی کتابوں کے شرح کے حوالے یہ دیتے ہیں ان محدسین علامہ نبوی شار مسلم نے اور علامہ نووی کے استاد وغیرہ نے نے سب نے جو ہے جناب اس مبارک موقع پر اس خلیفہ کے فیل کو سراہا اور کہا کہ وہ بڑا گلیر بادشاہ تھا بڑا منصف مزاج بادشاہ تھا بڑا جو ہے متفی اور پرہیز بادشاہ تھا لیکن یہ بدبخت جو ہے جناب عبارتیں گاٹ چھاٹ کر اور جناب بڑے نفیس انداز سے جنا ان کی مکاری دیکھیں میں دکھا سکتا ہوں میرے پاس کتاب آئی ہے میں دکھا سکتا ہوں کیسے جو ہے اور کیسے مکار لوگ ہیں کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتا ہے ایک کتاب چھاپی عید میلاد النبی اس پر اتنا شاندار ٹائٹل لگایا ہے ایک سائیڈ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ٹمبد خزرا کی شبی چھاپی ہے اور اس کے اوپر لکھا جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی ہر مسلمان اس کتاب کو دیکھ کر کے ساتھ فوراً اس کو پہلے کوشش کرے گا اس کو خریدنے لیکن اس کے اندر ایسا زہر ابلا ہے اور اہل ایمان کو عید میلاد النبی منانے والوں کو ہم اہل سنت والجماعت کو میں یہ باتیں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ آپ سمجھیں اور غور کریں کہ کس کس انداز سے ہم اہل سنت کو ختم کرنے کے لیے اور ہم اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے ہیں اور سادہ لو مسلمانوں کو صرات مستقیم سے ہٹانے کے لیے کیسے کیسے حربے نہیں احتیاط کیے جا رہے ہیں جناب اس کتاب میں ایسی قرفات لکھی ہیں اور اس جو ہے منصف اور عادل خلیفہ کے بارے میں ایسا جو ہے وہ دروگوئی کا مظاہرہ کیا ہے کہ آپ اگر سنیں اور پھر حقیقت کو سمجھے تو آپ تصور نہیں کر سکتے سوچ نہیں سکتے کہ کیا جو ہے یہ ہاتھ میں تصویر اور جو ہے بغل میں بسترہ اور جناب لوٹا لے کر گھومنے والے اور کلمہ پڑھانے والے ہیں اپنے آپ کو مفسر محدث کہلانے والے کیا اس طرح کی در و بھی کر سکتے ہیں اس طرح کا پورا اس میں جو ہے جمع کیا ہے اور کاٹ چھاٹ کر ایک ایک سطر کہیں سے لی دو دو باتیں کہیں سے لی اس طرح سے بنا کر جو ہے جناب جو ہے وہ لکھ دیا ہے علامہ جلال الدین سی رحمتہ اللہ تعالی علیہ المقصد الحسن میں آ آ آ آ المقصد الحسن میں اسی بادشاہ کے بارے میں جو بھی میں نے عبارت پڑھی جلال الحمد جلال الدین سیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ بادشاہ جس نے ربی القول کے موقع پر اس طرح کا انتظام اور انترام کیا کرتا تھا اور اہل علم کو اپنی محفل میں مضعو کیا کرتا تھا حضور کی نعتیں پڑھوایا کرتا تھا حضور کی سیرت بیان کرواتا تھا فرمایا کہ انتہائی عادل اور انتہائی جو ہے منصف مزاج کا خلیفہ تھا اور اتنا متقی و پرہیزگار تھا کہ سب اس کے تقوی و پرہیزگاری اور اس کے عبل انصاف گواہی دیا کرتے تھے اور جو ربی القول کے موقع پر سرکار دو کی خوشی اور آپ کی تشریح کی یاد میں جو ہے جناب اپنی محفلیں منعقد کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں بخاری شریف کا اسی وہی حوالہ دیتے ہیں جو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ آ, مسلمانوں ایک کافر جس نے یعنی مسلمانوںتیجا ہونے کے حوالے سے اپ, آ, اپنی کو آزاد کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف فرما دی تھی پیر کے دن حضور کی ولادت ہوئی ابو الحب جو مشہور دشمن اسلام اور منکر رسالت اور سرکار تو عالم کی شان میں انتہائی بدتمیزیاں انتہائی گستافیاں کرنے والا شخص اور اس سے اندازہ کیجیے کہ قرآن میں پوری اس کی مذمت ہوئی اور اس کی مذمت بیان کی جب یہ بد اور بدنصیب ہیں حضور کے حضور کو حضور سمجھ کر نہیں اللہ کا رسول سمجھ کر نہیں بلکہ یہ جان کر کہ میرے بھائی عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے میرے یہاں پیدا ہوا ہے تو اپنی باندھی کو آزاد کیا تھا اس اس کو بھی جو ہے کا مل گیا اور جب یہ مرا ہے تو باب میں دیکھا گیا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے مجھے لیکن ہفتے میں ایک دن یعنی پیر کا دن ایسا آتا ہے کہ اس انگلی سے مجھے پانی دے دیا جاتا ہے میرے عذاب میں تصویر کر دی جاتی ہے تمام محدثین نے یہاں پر جو ہے یہ یہ ہے نقل کرنے کے بعد یہ پیان کیا کہ مسلمان جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے تو جو ہے ان کا کلمہ پڑھنے کے حوالے سے ان کا امتی اور ان کا غلام ہونے کے حوالے سے جب ان کی تشریف اویری کے موقع پر خوشی کا اظہار کرے گا اور اللہ کا رسول سمجھ کر جو ہے تو شادمانی کے اظہار کرتے ہوئے آ, لنگر تقسیم کرے گا اور جناب توجب تقسیم کرے گا رکھیے کہ ہر وہ فیل جس سے خوشی کا اظہار اظہار ہو رہا ہوگا تو پھر تجھے کتنا اللہ تبارک بطالہ نوازے گا کتنا تجھے عدر عظیم ملے گا کتنا تجھے سر عظیم ملے گا ایک کافر کو جو ہے جناب اللہ تعالیٰ نے یہ سلا دیا کہ جناب پیر کے دن اس کے عذاب میں تصف کر دی اور اس کو جو ہے پانی سے سیراب کر دیا جاتا ہے اس کی اس انگلی سے کہ جس سے جس انگلی سے اس نے اپنی باندھی شعیبہ کو اشارہ کر کر آزاد کیا تھا کہ جا میں تجھے اپنے فتیجے کی ولادت کی خوشی میں تجھے آزاد کر رہا ہوں تو پھر مسلمان تو وہ ہے کہ جو جناب ان کا کلمہ پڑھ کر ان کو رسول مان کر اور ان کو اپنا آتا مان جب خوشی کا احساس کرے گا تو آپ غور فرما کہ کیسے جو ہے انسانات اور کیسی نوازشوں سے جو ہے وہ کیوں نہیں نوازا جائے گا تو یہ تو میں اس موقع پر اپنے ان دوستوں اپنے ان بزرگوں اور اپنے ان نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے حق میں دعائیں دعائے خیر کرتا ہوں کہ جنہوں نے جناب ہماری اس آواز پر اور ہمارے جو ہے کہنے پر اس مرتبہ الحمدللہ ہر طرح سے جو ہے جلوس میں شرکت کی اپنی گاڑیاں بھی لائیں اور جناب جلوس کا استقبال بھی کیا اور جلوس کے استقبال کرتے ہوئے جناب پر پھول بھی نچھاور کیے تو یہ کوئی ہم پر نشاور نہیں ہو رہے تھے یہ ہمارا استقبال نہیں ہو رہا تھا یہ ہمارے لیے جو ہے نہیں کھڑے ہوئے تھے ہماری, ہماری لیے جو ہے اپنی گاڑیاں لے کر اور اپنا دین کے وقت جو ہے وہ انہوں نے صرف نہیں کیا بلکہ یہ جناب جناب اپنے آقا جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف تجریبی کی خوشی میں یہ سب کچھ کیا ہم انہیں کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو شادمان رکھے خوش رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو دین و دنیا کے برکات عطا فرمائے اور ان بد نصیبوں اور محروموں کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے بخر العاند اللہ